مری ویام خاندر ہوا <تصفح> یہ کہ ہم سندھ کے ایک غیر آباد علاقے میں چلے جا رہے تھے اور راستہ بھٹک گئے تھے تلاش میں تھے کہ کوئی گاؤں ملے تو گاؤں والوں سے راستہ پوچھے آخر گاؤں ملا مگر اس سے بھی پہلے گاؤں کا مہمان خانہ ملا سندھ والے بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں گاؤں بعد میں پہلے گاؤں کا مہمان خانہ بناتے ہیں گاؤں کی عمارت اوتاق کہلاتی ہے دوسرے مکان چاہے کچے خستہ یا دھورے ہوں مگر یہ اوتاق سب سے اچھا ہوتا ہے اندر ایک بڑا یا دو تین چھوٹے کمرے اس کے آگے برآمدہ اور سامنے دالان جس کے بیچوں بیچ سائے کی خاطر اگا ہوا بڑا سا پرانا درخت لکڑی کے دروازے کھڑکیوں میں لوہے کی سلاخیں قریب رکھے ہوئے پانی کے کھڑے برآمدے میں پڑی ہوئی چارپائیاں اور ان پر لپٹے ہوئے بستر ادھر مہمان آیا ادھر بستر کھول دیے گئے اور گیس کے ہنڈے میں ہوا بھری جانے لگی تھوڑی ہی دیر بعد رئیس کے مکان سے پراٹھوں اور مچھلی اور مرغ کے سالن اور بریانی کی خوشبو آنے لگی آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے اور اس کے بعد جو انجمن آراستہ ہوتی ہے وہ کچہری کہلاتی ہے اس روز دریائے سندھ کے دہانے کے قریب زمینداروں اور کاشتکاروں سے ملاقاتوں کے بعد جی جہا کہ اب کسی رئیس یا وڈیرے سے ملیں ذرا اس کی باتیں سنیں اور دیکھیں کہ ہاری اور وڈیرے کے سوچنے کے انداز میں کتنا فرق ہوتا ہے رات ہو گئی تھی اور گاڑھوں کے پیروزانی گھرانے والے اثر کر رہے تھے کہ یہیں اوتاخ میں سو رہیے صبح تڑکے چلے جائیے گا مگر میرے ساتھ ہی مصر تھے کہ ابھی لاڈیوں چلے جاتے ہیں تاکہ سویرے وہیں سے شاہ بندر چلے جائے بڑی مشکل سے رخصت ملی مگر اس ہدایت کے ساتھ کہ رات ہوتے ہی سمندر کی نمی زمین پر اتر آتی ہے اور سڑکوں پر موٹر گاڑیاں بری طرح پھسل جاتی ہیں بالکل اندھیری رات تھی البتہ دور افق پر ٹھٹا شوگر مل کی روشنیاں بھی تھیں غذب کا سناٹا تھا مگر دھان کے کھیتوں میں لاکھوں کے کسی قصبے سے گزرتی تو کھلے ملتے اور دوسری عالمی جنگ کی بندوقیں کندھوں پر لٹکائے آدھے سوئے آدھے جاگے پولیس کانسٹیبل نظر آتے کافی رات گزر گئی اور سفر جاری رہا ٹھٹا چوہڑ جمالی اور لاڑیوں بھی پیچھے رہ گئے تب خدا خدا کر کے وہ گاؤں آیا جو ہماری منزل تھا میں حیران تھا کہ رات کے ڈھائی بجے کس کے دروازے پر دستک دیں گے کسے جگہیں گے کون ہمارے ٹھہرنے اور سونے کا انتظام کرے گا آخر ہماری جیپ ایک عمارت کے آگے رکی اندھیرے میں وہ عمارت ریلوے اسٹیشن کے دلجہ اول کے مسافر خانے جیسی نظر آئی وہی اس گاؤں کا اتاق تھا اس کے دروازے کھلے تھے اندر بتیاں روشن تھیں اور چار پائیاں آراستہ تھیں حالانکہ اہل خانہ کو ہمارے آنے کی نہ تھی. ہم نے چار باہر کھینچیں اور سہن کے بیچ کھڑے ہوئے چوروں اور ڈاکوں کے خوف سے اپنے کیمرے ٹیپ ریکارڈر اور بٹوے وغیرہ جیپ کے اندر رکھ کر تالے لگا دیے اب یقین تھا کہ اطمینان سے سوئیں گے اتنے میں صبح ہو گئی اور صبح بھی ایسی کہ سورج کی پہلی کرن سے بھی پہلے بھات بھات کے پرندے ہمارے اوپر چھائے ہوئے درخت پر براجمان ہوئے اور اب جو انہوں نے اونچی لے میں گانا اور پر پڑپڑانا پر پر شروع کیا تو صبح کی خنک فضا میں موسیقی بھر گئی بیٹھ وقت اتنی بہت سی اتنی سریلی تانے اکثر لوگوں نے سنی ہوگی مگر اتنے قریب سے نہیں کہ جب یہ پرند اپنے پر پھر پڑاتے تھے تو رخ پر ہوا لگتی تھی میرا ٹیپ ریکارڈر جیپ کے اندر بند تھا اور جیپ کی چابی جن صاحب کی جیب میں تھی بس ایک ان کے خر تھے جن سے سہم کر کتنی ہی چڑیوں نے گانا موقف کر دیا ہوگا وہ آوازیں اگر میں نے کہیں ریکارڈ کر لی ہوتی تو آج یہ اتنی لمبی تقریر نہ کرنا پڑتی روشنی ہونے سے پہلے پہلے سارے پنچھی اڑ گئے کچھ دیر بعد گاؤں کے مکانوں کے خط واضح ہونے لگے سامنے بہت اونچی اونچی دیواروں کے پیچھے ان سے بھی اونچی عمارت تھی جس کی کھڑکیاں بھینچ کر بند کی گئی تھیں اور شاید برسوں سے نہیں کھولی تھیں اوتاق کی عمارت کی پیشانی پر سفید پتھر کا قدبہ لگا تھا جس پر لکھا تھا کہ یہ مہمان خانہ رئیس خان بہادر خیر محمد خان چانڈیو نے تعمیر کرایا تھا یہ گاؤں ان کے بزرگ محمد یوسف چانڈیو کے نام پر تھا اور اب اس حویلی میں رئیس خان محمد چانڈیو آباد تھے غالبن پہلے ان کے ملازموں نے دیکھا کہ مہمان خانے میں مہمان اترے ہوئے ہیں پہلے انہوں نے رئیس کو بتایا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں پھر ہمیں بتایا کہ وڈیرا رات کو باہر سے واپس آیا ہے اور گھر میں پالنے کے لیے دو ہرن لایا ہے اطلاع ملنے پر خان محمد صاحب باہر آئے میرے ساتھ ہی ان کے پرانے دوست تھے خوب گلے ملے گئے چائے آئی انڈے پراٹھے آئے شاہ بندر جانے کے منصوبوں پر تبادلہ خیال ہوا اور میرے ٹیپ ریکارڈر کی پھرکیوں میں حرکت ہوئی اور ہماری گفتگو محفوظ ہونے لگی اب کے گفتگو زمیندار یا کاشتکار سے نہیں تھی اس لیے اب کے بات کا انداز جدا تھا میں نے مہمان خانے کے قدبے پر لکھا ہوا نام پڑھا رئیس خان بہادر خیر محمد چانڈیو اور خان محمد چانڈیو صاحب سے پوچھا یہ کون تھے یہ ہمارا دادا تھے خان بہادر خیر محمد خان بہادر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انگریزوں نے انہیں خطاب, نے خطاب دیا تھا خان تو کیسے تعلقات تھے انگریزوں سے آپ کے بزرگوں کے بڑے اچھے تعلقات تھے ہمارے یہاں آتے تھے تھے ان کے بھی تعلقات تھے کے تعلقات تھے سب کے تعلقات یہ جو اوتاق ہے آپ کا مہمان خانہ کیا لوگ یہیں آ کے رہا کرتے تھے یہیں آگے کرتے تھے کیسے کیسے کون کون سے لوگ اس جگہ کے رہ چکے ہیں یہاں بہت سے لوگ آئے ہیں پاکستان کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی یہاں آئے تھے. تھے, تھے. بھی آئے, آئے تھے ایوب تھے خان تھے شہنشاہ ایران بھی آئے تھے سب لوگ یہاں کیوں آتے تھے لوگ؟ یہ زیادہ تر شکار کے لیے آیا کرتے تھے شوٹنگ کے لیے یہ علاقہ جو ہے سندھ کا کہتے ہیں کہ یہ سندھ کی بہترین شکارگاہ گاہ ہوا کرتی جی ہاں ابھی بھی ہے ابھی ہے ابھی ہے ابھی بھی ہے کیوں ہے کس قسم کا شکار یہاں زیادہ تر برڈز کا شکار ہوتا ہے हाँ. جو سائبر سے آتے اس کا شکار ہوتا ہے کیا یہاں جھیلیں بہت جھیلیں ہیں آپ کی کوئی اپنی جھیل ہے ہاں ہمارے اپنی جھیل ہے گھونگڑی وہ پورے سندھ میں مشہور جھیل ہے یہ بتائیے کہ اب ہم تو اچھی سڑک پر آسانی سے ڈرائیو کرتے ہوئے آگے یہ ترقی حال ہی میں ہوئی ہے آپ اسے ترقی کہیں گے یا آپ کا علاقہ آپ سمجھتے ہیں اب بھی پسماندہ ہے نہیں ہمارا علاقہ ابھی بھی پسماندہ ہے ترقی اتنی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے اس میں ابھی جو ہیں جو کہ حکومت میں بہت ترقی ہوئی ہے اسکول ہے یہ وہ تعلیم کا پرابلم جو ختم ہو گیا ہے ابھی کچھ ہو جائے تو بہتر ہے ابھی تک کچھ نہیں ہے کیا کیا کمی ہے کیا ہونا چاہیے آ, تقریباً یہاں روڈوں کی کمی ہے آ, روڈ جو ہیں وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ روڈ جو ہیں شہروں تک محدود ہیں زیادہ تر آؤٹ جو ہیں وہ نہیں ہے صحیح جیسے شاہ بندرہ آپ جائیں گے وہاں روڈ صحیح نہیں ہے پورا اس کو تقریباً پانچ چھ سالوں میں بنتے ہوئے ابھی تک کمپلیٹ کام نہیں ہوا اس کا اب یہ جو سجاول پر بہت اچھا پل بن گیا ہے हाँ. اس کے بعد اس علاقے کی ترقی میں کوئی تیزی آئی تیزی آئی ہے بالکل آئی ہے پل کی وجہ سے تو یہ کچھ بنا ہے کیونکہ یہاں سے ہماری فصلیں جو ہے مرچی ہے گنا وغیرہ وہ ٹھٹا تک پہنچ جاتا ہے اور دودھ وغیرہ کرائیں تک پہنچ جاتا ہے اس وجہ سے کچھ ترقی ہوئی ہے شہروں میں جو خوشحالی آئی ہے جو دیکھنے میں تو نظر آتی آ ہے بڑی خوشحالی ہے اس کے کچھ اثرات آپ کے علاقوں میں یہاں آئے آ رہے ہیں تھوڑے تھوڑے آ رہے ہیں آ رہے ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے زیادہ نہیں شہروں کو دیکھ کے اس وجہ سے شہروں میں کیونکہ شہر میں بیوپار زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے جو ہیں لوگ ترقی پہ آ گئے ہیں یہاں جو لیبر کلاس ہے وہ کماتا ہے اور کھاتا ہے اس وجہ سے آپ کا خاندان تقریباً ایک صدی سے یہاں آباد ہے یہاں عام لوگوں کی حالت کیسی ہے اقتصادی حالت کیسی ہے اقتصادی حالت عام لوگوں کی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے ابھی تک لیبر کلاس طبقہ یہاں زیادہ ہے اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ کمائی پہ دھیان بھی کم دیتے ہیں جیسے لیزی کہا جائے سست ہے بہت یہ بہت کہا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگ سست ہے چائے پیتے رہتے اور یہ صحیح ہے چائے پیتے رہتے سست ہیں وہ کام پہ کم دیتے ہیں اچھی نہیں میں نے پوچھا کہ پھر اس کا کیا علاج ہو اور ایک چھوٹے سے قصبے کے اس سادہ سے باشندے نے جواب دینے میں देर नहीं लगाई मैंने कहा عزیز صاحب ان کسانوں مزدوروں اور محنت کشوں کی خاطر کیا کیا جائے جواب ملا میں کہتا ہوں کہ سب چیز بند کر دو اب ہر چیز بند کر دو آپ پوری کا پورا جو بھی پلان ہے وہ اس طرح بناؤ کہ ہر ایک آدمی ہر ایک شخص ہر ایک عورت اس کو جدید طریقے پہ تعلیم سے استوار کیا جائے اس کا حل صرف یہی ہے آپ سارے لوگوں کو سارا نہیں دے سکتے کوئی ایجنسی کوئی گورنمنٹ ساری مخلوق کو سارا دے کر چلا نہیں سکتی اس کو بیساکیوں کے طور پر استعمال نہیں کر سکتی اس کا حل صرف یہ ہے کہ لانگ ٹرم پالیسی ایسی بنائی جائے کہ کوئی انسان ان پڑھ نہ رہے اس کو جدید تعلیم سے استوار کیا جائے اس کینسر کا ایک قسم کا مرض ہے اس کے علاج صرف تعلیم ہے آپ لوگوں کو پڑھا دو آپ کا کوئی حق چھینے گا نہیں آپ کا آپ کو کوئی بنجر نہیں ہونے دے گا آپ کا دریا کا رخ کوئی نہیں موڑے گا آپ کا آپ کی زمین کوئی فوجی نہیں لے گا کوئی وڈیرا بیٹھ کر آپ کے خلاف سازش نہیں کرے گا کوئی سیاستدان بیٹھ کر آپ کو چیٹ نہیں کرے گا بلیک میل نہیں کرے گا آپ تعلیم حاصل کر لیں گے آپ اس علاقے کو بچا لیں گے اس کا میرے پاس آخری حل ہے اور یہ سوچ کر مجھے بھی اچھا لگا کہ یہ سارے ہاری یہ تمام کاشکار پڑھ لکھ جائیں تو اس سرزمین کا مقدر بدل جائے مگر اس وقت مجھے ٹھٹا کے چھوٹے سے گاؤں مور چھڑائی کے ایک غریب کسان کے نو عمر بیٹے کی بات یاد آ گئی وہ کھیتی باڑی بھی کرتا تھا اور سکول بھی جاتا تھا میں نے پوچھا آپ تعلیم پانے کہاں جاتے ہیں ہائی سکول وہ یہاں سے کتنی دور ہے کیسے جاتے ہیں آپ پیدل آپ کس جماعت میں پڑھ رہے ہیں آٹھویں جماعت اچھا تو کتنی دیر میں پہنچتے ہیں آپ اور شام کو کتنے بجے واپس آتے اور اس کے علاوہ آپ یہاں جو یہ کاشت ہو رہی ہے اس میں بھی حصہ لیتے ہیں ہاں پھر آپ کو فرصت کیسے ملتی ہوگی پڑھنے کی وقت مل جاتا ہے پڑھنے کا ہاں ملتا ہے یہ سارا کام آپ کو کاشتکاری کا گنے کی کاشت کا یہ سب آتا ہے یہ بھی میں کرتا ہوں کو سب آتا ہے یہ سارا کام تو آپ جب تعلیم پوری کر لیں گے تو یہاں کھیتوں میں کام کریں گے یا پھر شہر میں جا کے ملازمت ڈھونڈیں گے ہم شہر میں ملازمت کریں گے کریں پھر یہاں کام نہیں کریں گے نئی. زمینوں پہ نہیں کیوں ملازمت کریں گے, ملازمت کریں گے. یہاں زمینوں پہ کام نئی. نہیں کریں گے آپ پڑھ لیں گے تو پھر زمین زمینوں کو چھوڑ کے چلے جائیں گے چلے جائیں گے دریائے سندھ کے کنارے بسنے والے اس غریب لڑکے کی بات پر کسی تبصرے کی ضرورت نہیں اور رئیس خان محمد چاندیوں کا وہ جواب بھی کسی تبصرے کا محتاج نہیں جس میں ان کی مسکراہٹ بھی شامل تھی ہسی بھی اور قہا بھی جب میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے بزرگ کس زمانے میں دادو سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے یہ ہے لیکن آپ کو میں پڑھ کے بتاؤں گا اس علاقے میں کیا کشش رہی ہوگی یہ تو آپ کو اندازہ ہوگا پرسکون علاقہ تھا اس زمانے میں اس وجہ سے یہ کشش رہ گئی سیٹل ہو گیا یہ بتائیے کہ اب جب باقی سندھ پرسکون نہیں ہے تو آپ کا علاقہ اب کیسا ہے ہمارا علاقہ اب بھی پرسکون ہے جیسا پہلے تھا ویسے ہی ہے کیونکہ سندھ میں تو ابھی حالات جو ہیں آپ کو پتا ہے ڈاکو کی وجہ سے, اس وجہ سے پوری بگڑے ہوئے ہیں لیکن ہمارے علاقے میں اللہ کا شکر ہے کہ یہاں ڈاکو کچھ نہیں ہے رات ہم یہاں کھلے دالان میں اطمینان سے سو گئے ہاں یہی تو بات ہے یہاں ڈر نہیں ہے ہمیں کیونکہ یہاں سمندر بیچ میں پڑتا ہے ڈاکو یاد ہے ڈال کے جائے گا تو آگے پکڑا جائے گا اگر پیچھے جایا گیا تو سمندر میں ڈوب کے مرے گا یہی بات ہے ذہنی سکون اور اطمینان آپ کو ماشاءاللہ ہے خدا کرے ہمیشہ رہے اس کی کیا ایک پہچان یہ نہیں ہے کہ آپ نے ظاہر ہے یہ کام اطمینان کے سکون کے ہوتے ہیں آپ نے اپنے گھر میں دو ہرن لا کے پالے آپ مزہ سوال کر رہے چیزیں پالنے کی تو ہر آدمی کوئی بھی چیز پال سکتا ہے بہت شکریہ اڑیو میں پئی رویا ہزارو سمر ہم ملا چے جے کار جو ہوتا ملیے محبت میں خوشو ائیں کھلن جو مجو پنوں کھنیو پانسا ہانے گرجے ہوتا رے فانی سوت تھین او جو کون جان بچتے لالم